مصروف ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید آگے کی الگ الگ قسم پڑھیں گے چنانچہ سبق دیکھیے تصور اور تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدیہی نمبر دو تصور نظری تصور بدی ہی اس کی تعریف میں جو کتاب میں لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو بیدوں تعریف کے سمجھ میں آ جاوے جیسے پانی آگ گرمی سردی کے سنتے ہی یہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ تصور بدی ہی دو لفظوں کا مجموعہ ہوا تصور اور نمبر دو بدی ہی. تو تصور سے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ تصدیق نہیں ہے تصور ہے اور تصور کیا چیز تھی کہ جس میں اس بات کا علم نہ ہو کہ فلاں شے ہے یا فلاں شے نہیں ہے کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا آپ کو معلوم نہ ہو جی صرف آپ کو کسی <خصف> چیز کا علم بغیر کسی تصدیق کے ہو جس میں کسی شے کا ہونا یا کسی شے کا نہ ہونا جسے ہم نے جملہ خبریہ کہا تھا اس کا علم نہ ہو تو وہ تصور ہوا بدیہی سے مراد ہر وہ چیز جو بالکل واضح ہو جس کے لیے کوئی بہت بڑی وضاحت کی تعریف کی دلائل دینے کی ضرورت نہ ہو جیسے پانی آگ گرمی اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو کوئی آہ... کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ اسکائپ پہ میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی یا آ رہی ہے اگر اسکائپ والوں کو آواز آ رہی ہے تو بتا دیجیے جی ٹھیک ہے اور تصور نظری تصور نظری اس شے کا علم کے بدو تعریف کے تمہاری سمجھ میں نہ آوے جیسے اسم فیل حرف مورب مبنی جی تو بات ہو رہی تھی تصور نظری کی کہ اس شے قائل کے بدو تعریف کے تمہاری سمجھ میں نہ آوے جیسے اسم فعل حرف معرب مبنی جن فرشتہ بھوت دیو اب یہ سارے تصورات ہیں یہ تصدیق نہیں ہے سب تصور ہیں لیکن تصور ایسا ہے کہ جس کے لیے تھوڑا سا آپ کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ تعریف بتانے کی ضرورت ہے اب اسم اسم کی مکمل تعریف ہے اسم وہ کلمہ ہے جو بلا کسی کے ملائے سمجھ میں آ سکے اور زمانہ نہ رکھے کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ کسی اور کسی کسی کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ بھی ملائیں تو وہ اسم اکیلا ہی ایک کلمہ ہوتا ہے اور زمانہ اس میں نہیں ہوتا تو یہ اسم کی تعریف ہے تو مکمل تعریف ہوگی تب وہ چیز سمجھ میں آئے گی ایسے ہی جن فرشتہ بھوت ان سب کی تعریفات ہیں بغیر تعریف کے اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ جن کسے کہتے ہیں میں انسان کو فرشتہ نہیں کہہ سکتا انسان کو بھوت نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ہر ایک کی مکمل ماہیت ہے اب اس کی تعریف ہے سارا کچھ ہے لیکن آگ پانی گرمی ایسی ہے کہ یہ محسوسات سے ان کا تعلق ہے یہ نظر کو دیکھ کر اور پہچان کر سن کر اتنی اتنی معروف چیزیں ہیں کہ اس کے لیے کسی تعریف بتانے کی ضرورت نہیں ہے بدن تعریف کی بھی یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ تو تصور کی دو قسمیں ہو گئیں تصور نظری اور تصوری اب آئیے تصدیق کی طرف تصدیق بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں تصدیق کی بھی تصدیق بدی اور تصدیق نظری تصدیق بدی ہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو جیسے دو چار کا آدھا ہے اور ایک چار کا چوتھائی ہے لیکن فرق صرف یہ دیکھیے گا دلیل یہاں پر بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تصدیق ہے اس میں مکمل جملہ بولا جا رہا ہے دو چار کا آدھا ہے یہ جو پورا جملہ بنا ہے جس کے آخر میں ہے آیا ہے جس نے بتایا کہ جملہ مکمل ہو گیا تو پہلے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تصدیق ہے بدیہی اور نظری تو ہم بعد میں دیکھیں گے تو تصدیق اس وقت بنی جب پورا جملہ خبریہ بنا ایک چار کا چوتھائی ہے مکمل جملہ خبریہ بنا ہے چاہے سچا ہے جھوٹا ہے یہ بات میں ہم دیکھیں گے لیکن مکمل جملہ بن گیا تصدیق ہو گیا تصدیق ہونے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بدیہی ہے یا نظری ہے تو بدی کی پہچان یہ ہے کہ دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر چار کا آدھا کریں گے تو دو ہے چار کا چوتھائی کریں گے تو ایک ہے تو یہ بالکل عام سی چیز ہے بدی ہے ہر ایک کو اس کا علم ہے لہٰذا ہم نے اس کو تصدیق بدی کہہ دیا آئیے تصدیق نظری کی طرف وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو جیسے پریاں موجود ہیں اب پہلی بات تصدیق میں کیا دیکھنی ہے کہ پورا جملہ خبریہ بن رہا ہے یا نہیں تو لفظ پورے ہیں یعنی پورا مکمل جملہ ہے اور وہ کیا ہے پریاں موجود ہیں یعنی کسی چیز کے ہونے کا مکمل جملے کے ذریعے سے ادراک ہو گیا اب اگلی بات یہ ہے کہ آیا اس میں دلیل بتانے کی اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بالکل ہے کیونکہ اگر کوئی نوارد ہو کسی کو, کوئی ایسا شخص جس کو پریوں کا علم نہیں ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے تعریف اور اس کی دلیل بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ موجود ہیں یا نہیں ہیں اس کی ایک دلیل چاہیے ہے. عالم بنانے والی اور تصرف کرنے والی ایک ذات پاک ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس میں تصدیق ہے کہ مکمل جملہ ہے اب اس جملے کی دلیل کیا ہے دلیل بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے بغیر دلیل کے سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ دلیل کیا ہے کہ بھئی جو کائنات بنانے والی عالم بنانے والی اور تصرف کرنے والی اللہ کی ذات ہے اس کی دلیل آپ دیکھیے نمبر دو حاشیے کے اندر کہ کیونکہ دو تین ہوتے تو رائے کے اختلاف سے فساد ہوتا اور فساد نہیں تو معلوم ہوا کہ دو تین نہیں ایک ہے یعنی اگر اللہ کے علاوہ ناوز اگر ایک کے علاوہ دو تین یا چار خدا ہوتے تو لا محالہ اختلاف رائے ہوتا اب جب اختلاف رائے ہوتا تو لا محالہ فساد ہوتا اب فساد نہیں ہے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے نہیں ہے اختلاف رائے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ دو تین چار نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے جب ہی اختلاف رائے نہیں ہوا اور جب ہی اختلاف نہیں فساد نہیں ہوا تو یہ ایک دلیل ہے تو اللہ کے ایک ہونے کے لیے منطقی دلیل کا, کا سارا جب لیا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ تصدیق نظری ہے ایسی پری موجود ہیں اس کی بھی انہوں نے دی ہوئی یہ دلیل کہ اس دلیل کو یوں کہو کہ پری جن ہے اور جن موجود ہے تو پری موجود ہے اگر ہم پری کو جن مان لیں کہ یہ جن کی ایک قسم ہے تو جن کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ یہ موجود ہے تو جب جن موجود ہے اور پری جن کی قسم میں سے ہے تو پھر پری بھی موجود ہے اب ایک یہ دلیل ہے خطر نظر اس بات سے کہ وہ دلیل کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے دلیل اگر ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہے تو یہ تصدیق نظری کہلائے گا تو دو قسمیں ہم نے تصور کی بھی پڑھ لیں اور دو قسمیں ہم نے تصدیق کی پڑھ لیں تصور کی دو قسمیں بدیہی اور نظری اور تصدیق کی بھی دو قسمیں بدی ہی اور نظری تصور میں وہی بنیادی چیز سامنے رہے کہ جملہ نہ ہو مفرد ہو یا دو مفرد ہوں لیکن آپس میں ان کا تعلق جملے والا نہ ہو یعنی جملہ تام نہ ہوتا ہو جیسے مضافی مزافی ہیں موصوف صفت ہیں تو اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ تصور کہلائیں گے اور اگر بالکل ہی بغیر کسی تعریف کے سمجھ میں آ جاتے ہوں تو وہ تصور بدی ہی ہو جائے گی جیسے پاک آگ پانی گرمی اور اگر کسی تعریف کی ضرورت پڑتی ہو تو وہ تصور نظری بن جائیں گے تصدیق میں بھی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پورا جملہ بنتا ہو اگر پورا جملہ بن جاتا ہے پھر اگلی بات یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہے اگر دی کے نظری ہے اور اگر بدون دریل کے سمجھ میں آتا ہے یہ جملہ تو پھر یہ تصدیق بدی ہی ہوئی جیسے دو چار کا آدھار جی اب آگے سوالات آ رہے ہیں امسلا ذیل میں بتاؤ کہ کون تصور اور کون تصدیق ہے یا تصدیق تصور کی قسم کون سی ہے نمبر ایک بتائیے گا کہ یہ تصور ہے یا تصدیق اور اگر تصور ہے تو بدی ہی ہے یا نظری اور اگر تصدیق ہے تو بدی ہی اور نظری یہ تصور ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ مکمل جملے کا فائدہ نہیں دے رہا پل سرات ایک لفظ ہے اور نظری اس لیے ہے کہ اس کی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے بغیر تاریخ کے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پل سرات کیا چیز ہے نمبر دو جنت جی جی آپ نے صحیح کہا یہ تصور نظری ہے جنت پہلی بات تو یہ تصور ہے کیونکہ یہ ایک واحد لفظ ہے مفرد ہے اور نظری اس لیے ہے کہ اس کی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے بغیر تاریخ کے کیونکہ یہ سامنے نہیں آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں فی الحال میں تو اس لیے یہ تصور نظری ہے نمبر تین قبر کا عذاب جی یہ بتلائیے جی ہاں یہ بھی تصور نظری ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ تصور ہے اس لیے کہ یہ مفرت ہے مفرت بہی معنی ہے کہ جملہ تام نہیں ہے مضاف مضافی لائی ہے عذاب قبر یا خبر کا عذاب یہ مضاف مضافی لائی ہے اس لیے یہ مفرت کے حکم میں آئے گا اور ہے یہ اس وجہ سے تصور باقی تصور میں سے یہ بدی ہی اور نظری کون ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نظری ہے اس لیے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت ہے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جی نمبر چار چاند چاند کیا ہے بتائیے جی کچھ <laughs> نے کہا تو صبر ہے نظری اور کچھ نے کہا تو صبر ہے بدی ہی جی یہ تو صبر ہے بدی ہی ہے نظری ہم اس لیے نہیں کہیں گے اس کو کہ چاند کی ٹھیک ہے ایک تعریف ہوگی لازمن کہ چاند یوں ہوتا ہے جس میں ہوا نہ ہو اس طرح کا ہو لیکن چاند ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے اب چاہے وہ لفظ وہ چاند بولے اپنی زبان میں یا کسی اور کے ساتھ اس, اس, اس کو آ, آ, اس کی تعریف کرے لیکن چاند کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہے وہ اب وہ چاند ہو یا اس کی زبان میں وہ کوئی بھی لفظ ہو وہ اس کے سامنے آ, موجود ہے جیسے پانی کو دیکھ کر ہر کوئی اپنی زبان میں جو بھی کہے گا وہ پانی تو پانی رہے گا اس کے سامنے اس کو تعریف بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پانی ہے تو ایسے ہی چاند جو ہے وہ دیکھتے ہی نظر آنے والی چیز ہے اس کے لیے کسی تعریف بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ ہر ایک کی ایک جسے کہتے ہیں بایولوجیکل تعریف ہوگی پانی کی ایک اپنی تعریف ہوگی کہ یہ جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایسی تعریف ایسی ایسی چیز جس کی کوئی ضرورت نہ ہو ہر کوئی اس کو دیکھ کر پہچان لے کے فلاں چیز ہے جی اگلا سوال نمبر پانچ آسمان یہ بھی اسی کے ذمن میں ہے تصوری ہے اس کو بھی ہر کوئی دیکھ کے پہچان لے گا نمبر چھ دوزخ موجود ہے جی ہاں یہ تصدیق نظریہ ہے پہلی بات تو یہ تصدیق اس لیے کہ یہ پورا جملہ ہے اور نظری اس لیے ہے کہ اس کی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے نمبر سات جنت کے خزانے جی یہ بتائیے جنت کے خزانے جی ہاں یہ تصور نظری ہے تصور تو اس وجہ سے کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے کہ جنت کے خزانے ہیں یا جنت کے خزانے نہیں ہیں جملہ مکمل نہیں ہو رہا اور اس وجہ اس وجہ سے ہم نے اس کو تصور کہہ دیا اور نظری اس لیے کہا کہ اس کی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک جنت ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں اس سب کی وضاحت کی ضرورت ہے تاریخ بتانے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے جس کو جنت جہنم کا کوئی کوئی تصور نہیں ہے کوئی تاریخ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو لامحالہ اس کو تاریخ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ جنت ہوتی ہے اس کے خزانے ہوتے ہیں برعکس اس کے اگر یہی آدمی چاند کے بارے میں پوچھتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ پوچھے گا یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ چاند ہے ایک بدی سی چیز ہے جی ہاں یہ تصور نظری ہے تصور اس وجہ سے کہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا یہاں یہ بات نہیں ہے کہ ترازو اعمال کی ہے یا یوں نہیں کہا گیا کہ ترازو اعمال کی نہیں ہے جملہ مکمل نہیں ہے مضاف مضافی لئی ہے اور اس وجہ سے تو تصور ہو گیا اور نظری اس وجہ سے ہوا کہ اس کی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ قیامت میں ایک میزان ہوگا ترازو ہوگی اس میں اعمال تو رہے جائیں گے یہ سب چیزیں ایک تاریخ بتانے کی ان کی ضرورت ہے جی نمبر نو عمر کا بیٹا کھڑا ہے جی صحیح کہا تصدیق ہے بدی ہی ہے تصدیق اس وجہ سے کہ مکمل جملہ ہے اور بدی ہی اس لیے کہ کھڑا ہونا سب کو نظر آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دس کوسر جنت کی حوض ہے یہ تصدیق یہی ہے تصدیق اس وجہ سے کہ مکمل جملہ ہے نظری اس وجہ سے کہ اس کے لیے تعریف بتانے کی ضرورت ہے کہ کوسر کی تعریف کیا ہے جنت کی تعریف کیا ہے وہاں حوض کیا ہوتا ہے تو اب فرق دیکھیے گا آمر کا بیٹا کھڑا ہے کوسر جنت کا حوض ہے دونوں میں فرق بدیہی اور نظری کا ہے جو چیز ہماری اس دنیا میں عقل اب اگر اس کو دیکھیے ایک اور نظر سے دیکھیے تو پھر آپ کو شکال نہ ہو جائے دوسری اس کی ایک سمت دیکھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اس ان یقین اتنا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ چیز نظری نہیں بدی ہی ہو جائے کوثر جنت کا حوض ہے ہمیں اس کی دلیل کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں رہے نہ ہو اور اس قدر یقین پختہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہم آنکھوں دیکھی حال کو آنکھوں دیکھے حال کو یا ایک عرف میں جو ایک معاشرے میں ایک رواج میں جو چیز چل رہی ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا امر کا بیٹا کھڑا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کھڑا ہونا ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے تو بھی معلوم ہے لیٹا ہے تو بھی معلوم ہے لیکن کوثر جنت کا حوض ہے تعریف بتانے کی ضرورت ہے دلیل دینے کی ضرورت ہے نمبر گیارہ آفتاب روشن ہے جی تصدیق بدی تصدیق اس وجہ سے کہ یہ مکمل جملہ ہے بدیہی اس وجہ سے کہ آفتاب کی روشنی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی روشنی بتا رہا دکھا رہا ہے اور ہر ایک کو وہ نظر آ رہی ہے جی سبق نمبر سوم نظر فکر منطق ان تینوں کی تعریف اور منفی کی غرض اور موضوع جی میں عبارت پڑھا دیکھ دیکھتے جائیے گا دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر دو یا زیادہ تصور کو تصدیق کی بات نہیں ہو رہی دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں جیسے مثلا تم کو حیوان کا علم ہے اور ناط کا دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا ان دونوں تصوروں سے تم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا دیکھیے دو تصور ہیں ایک تصور ہے یہاں تک میں نے عبارت مکمل کر لی اب میں عبارت نہیں پڑھا سمجھا رہا ہوں دو دو چیزیں ہیں ایک ایک تصور ہے حیوان کا دوسرا تصور ہے ناطق جب دو تصورات کو آپس میں ملا کر نامعلوم تصور کو حاصل کر لیتے ہیں جیسے حیوان اور ناطق ان دونوں کو ملا کر ہمیں ایک نامعلوم چیز کا علم ہوا اور وہ انسان ہے کیونکہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ حیوان تو اس میں وجہ کہ اس کے اندر حیوانی صفات تو ہیں ہی اور ناطق اس کو آ, آ, آ, الگ کر دیتا ہے دیگر حیوان سے اور وہ یہ کہ یہ سمجھ بوجھ والا بولنے والا عقل رکھنے والا حیوان ہے تو جی سات نمبر حاشے میں دیکھیں حیوان کا انہوں نے مطلب جاندار لکھا ہوا ہے اور آٹھ نمبر حاشی میں ناطق کو انہوں نے عقل والا تو عقل والا حیوان انسانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی عقل والا حیوان ہے نہیں تو دو الگ الگ تصور ہم نے ملائے ایک حیوان ایک ناطق دونوں کو ملا کر ایک اور تصور کا تیسرے تصور کا ہمیں پہچان ہوئی اور وہ ہے انسان تو اب آگے چلیے ان دو تصوروں معلوم کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں تو تعریف اور معرف کی تعریف یہ ہو گئی کہ دو تصور جن کو وہ دو تصور جن کو ملانے سے وہ کون سے معلوم تصور دو معلوم تصور جن کے ملانے سے ایک تیسرے نامعلوم تصور کا علم ہوا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تعریف اور محرطیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کر لیتے ہیں دو, دو سے زیادہ تصدیقیں ہوں گی ان کو ملائیں گے لیکن یہ دونوں ہاں جی, جی. دو, ان دونوں کو ملا کر جب تیسری نامعلوم تصدیق کو معلوم کر لیتے ہیں جیسا کہ اب پہلی تصدیق آ رہی ہے مثال جیسا کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے یہ پہلی تصدیق دوسری تصدیق ہر جاندار جسم والا ہے دو تصدیقیں مل گئی پہلی تصدیق ہے انسان جاندار ہے مکمل جملہ ہے تصدیق ہے دوسرا ہر جاندار جسم والا ہے اچھا اب ان دونوں کو ملانے سے تیسری نامعلوم تصدیق ہمیں معلوم ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو جب تم نے ملایا تو تم کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان جسم والا ہے ہر جاندار جسم والا پہلا پہلا جو جملہ تھا وہ انسان جاندار اور ہر جاندار جسم والا تو انسان جسم والا ہوا اچھا اب اس کو اقال اداس سے سمجھیے پہلا پہلا تصدیق پہلی معلوم تصدیق انسان جاندار ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے انسان دوسرا حصہ ہے جاندار ہونا جی دوسری تصدیق پہ آئیے ہر جاندار جسم والا ہے اس جملے کا پہلا پہلا حصہ جاندار ہر جاندار یا جاندار ہونا دوسرا حصہ ہے جسم والا اب آپ ایسا کیجئے کہ ان دونوں جملوں کے اندر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے. ان دونوں جملوں کے اندر ہر وہ لفظ جس میں تکرار آیا ہے ہر وہ لفظ جو تکرار کے ساتھ آیا ہے اس کو حذف کر دیں اس کو مٹا دیں وہ کون سا لفظ ہے جی بتائیے گا ان دونوں جملوں میں انسان جاندار ہے ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں جملوں میں کون سا لفظ آیا ہے تکرار کے ساتھ دوبارہ بار بار آیا ہے جی ہاں جاندار جاندار کو دونوں جملوں سے مٹا دیں جب آپ جاندار کو دونوں دیں گے اب ان دونوں جملوں کو ملائیے تو معلوم ہوگا انسان جاندار ہے انسان جسم والا ہے سوری انسان جسم والا ہے جاندار جاندار دونوں کو حذف کر دیا تو باقی بچہ ہر جاندار ہر انسان ہر انسان جسم والا ہے تو یو, یہ ہے طریقہ دو تصدیقوں کو ملانے کا دو معلوم تصدیق ملا کر تیسری نامعلوم نا, نا تصدیق ہم نے معلوم کر لی اب ان دونوں تصدیقوں کو جو کہ ہمیں معلوم تھی اور اس سے ہم نے نامعلوم تصدیق حاصل کی ہے اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں بس یہ تعریف یاد کر لیجئے گا دلیل اور حجت یہ تصدیق کے لیے ہے اور تعریف اور معرف یہ تعریف اور معرف یہ تصور کے لیے ہے یہ آگے بڑی کام آئیں گی آپ کو جی آگے چلتے ہیں اسی طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شہ نامعلوم نا کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں اب بات تصدیق سے بھی بڑھ کر علموں پر آ گئی اگر دو یا دو سے زیادہ علموں کو ملا کر کسی نامعلوم کے کو معلوم کر لیں اس کو فکر اور نظر کہتے ہیں اچھا اب آگے چلیے کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے چاہے وہ دو تصوروں کو ملانے میں ہو دو تصدیقوں کو ملانے میں ہو یا دو علموں کو ملانے میں ہو کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے ان کے ملانے میں اور ترتیب دینے میں ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو اس ملانے کی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق ہے بولیں جی آج منطق کی تعریف بھی معلوم ہوگی بس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو میں دوبارہ یہ تعریف پڑھ رہا ہوں بس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو دیکھیے دو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں تعریف اور دلیل تعریف ہم نے یاد ہوگا کہ تصورات کے جوڑنے کا نام اور دلیل ہم نے تصدیقات کے جوڑنے کا نام دیا تھا تو گویا کہ تصورات کے جوڑنے میں اگر غلطی ہو گئی یا تصدیقات کے جوڑنے میں غلطی ہو گئی جس کا نام تعریف اور دلیل ہے ان کے جوڑنے میں کسی قسم کی غلطی اگر ہو جاتی ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے جس علم کو پڑھا جاتا ہے وہ علم منطق کا علم ہے اچھا جی غرض غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے ظاہری بات ہے ہم دو چیزیں ملا رہے ہیں تاکہ کوئی دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو ثابت ہونے میں اگر وہ غلط جڑ جائے گا تو وہ غلط جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کسی چیز کو غلط ثابت کرنا ہے. صحیح نہیں تو اس سے جب وہ چیز صحیح نہیں ہے تو فکر اور نظر جو ہے وہ غلط راہ پر چل پڑیں گے تو غرض اس کی علم علم کی کیا ہوئی کہ کہ فکر اور غور کو صحیح کرنا ہے سمجھو جس حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے موضوع کا علم بھی، اس علم کا موضوع بھی آپ کو پتا چل جائے گا ابھی سب سے پہلے تو کسی بھی علم کا موضوع کیا ہوتا ہے اس کی تعریف یہ بتا رہے ہیں کہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو کسی بھی کے حالات ہیں جب کوئی علم ان حالات سے بحث کرنے لگے تو وہ اس علم کا موضوع بن جاتی ہے چنانچہ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلے ہیں کیونکہ ہم منطق میں کس پر بحث کر رہے ہیں کس چیز پر ان تصورات اور ان تصدیقات کو جوڑنے ملانے پر تو اور ان کا نام ہم نے تعریفات دیا دو تصوروں کو جوڑیں گے تو تعریفات بنیں گی اور اگر دو تصدیقوں کو جوڑیں گے تو وہ دو معلوم تصدیقیں دلیل, دلیل بنتی ہیں تو وہ جو تعریفات ہیں یا جو دلیلیں ہیں یہ منطق کا موضوع ہیں کیونکہ منطق میں بحث یہیں پر ہی ہوگی یا تصور ہیں یا تصدیق ہیں دو ہی چیزیں ہیں منطق میں آگے اس کی اقسام آئیں گی بہت ساری اور چیزیں آئیں گی لیکن بنیادی طور پر تو یہاں یہاں سے شروع ہوگا تو اس پر جب بحث کریں منطق کا موضوع کہلائیں گی جی تو یہ سبق آج ہمارا ختم ہوا اور اب اس یہ سبق اہم اس لیے ہے کہ یہاں سے اکثر سوال آ جائے کرتے ہیں امتحان میں بھی اور جیسے اب نیچے آپ نے سوالات دیکھے فکر اور نظر کی تعریف منطق کی تعریف کرو منطق کی غرض کیا ہے موضوع کس کو کہتے ہیں منطق کا موضوع کیا ہے تو یہ سب اس کے جو ہیں وہ سوالات ہیں فکر اور نظر کی تعریف دو یا دو سے زیادہ علموں کو ملانا ہے. یہ فکر اور نظر دو علموں کو ملانے کی تاریخ ہوگی ہے ہے اور اور منطق کی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی منتقل کی غرض کیا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لی موضوع کس کو کہتے ہیں جس شہ میں وہ چیز وہ شہ جس سے اس کے حالات سے بحث ہوتی ہے وہ اس شے وہ شائع اس علم کا موضوع ہوتا ہے یہاں اس علم کا موضوع آ اس کی یہ یہ یاد کر لیجئے گا جس شے کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے منطق کا موضوع یہ نیچے لکھا ہوا آ گیا. تو اب سبق چاہ ہم میں ہم دلالت اور وضاح اور دلالت کی قسمیں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اگر یہ یاد ہوں گے تو آگے سبق سمجھنے میں اور چلنے میں آسانی ہوگی ابھی تو معلوم لگ رہا ہے کہ یہ بہت چھوٹے سے سبق ہیں یاد بھی جلدی ہو جائیں گے تو اس کو یاد کر لیجئے گا کل پر آنا ورنہ آگے چل کر جب یہ دس بارہ اور آپ ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی پھر پچھلا جب سبق سمجھ میں نہیں ہوگا ہوتا کیا ہے سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے بعد وہ ذہن میں بھی ہونا چاہیے اگر ذہن میں وہ چیز حاضر ہوگی تو اگلا سبق بہت جلدی سمجھ میں آتا جائے گا اگر وہ چیز ذہن میں نہیں ہوگی سمجھا ہوا ہوگا لیکن یاد نہیں ہوگا تو وہ اگلے اس کو سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی ابھی تو آسان ہے آگے چل کے تھوڑا سا مشکل وہ بھی نہیں ہے لیکن سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھیں گی آگے جا کر اس لیے یہ بنیادی چیزیں ان کو یاد رکھیے گا بالکل حفظ ہوں ان کے جو تعریفات ہیں ان کی ڈیفینیشنز ہیں ان کے کنسیپٹس ہیں یہ بالکل کلیئر ہوں اپنے آپ کو یاد ہوں اور ہر چیز ذہن میں ہو تو ان یہ کوئی مشکل نہیں جلدی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے کیونکہ سوال کے بغیر علم جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا بہت خوشی کی بات ہے نہیں آیا تو جتنے بھی سوال ہوں بلا جھجک کیجئے بغیر اس بات کے اس بات کو سوچئے کہ شاید کوئی سوال جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو نہ کرنے والا ہو ایسا کوئی سوال نہیں ہوتا جو نہ کرنے والا ہو ہر سوال ہی کرنے والا ہوتا ہے بلکہ غیر معقول سوال وہ ہوتا ہے جو آدمی کرتا نہیں ہے اس خوف سے کہ شاید یہ سوال اچھا ہے یا نہیں ہے جو سوال نہ کیا جائے وہ وہ سوال غیر معقول ہے جی ایک سوال آیا ہے کہ کیا دلیل اور ہجت ایک ہی چیز ہے جی ہاں دلیل اور ہجرت ایک ہی چیز کا نام ہے جیسے تعریف اور معرف ایک چیز کا نام تھا ایسے ہی دلیل اور ہجت یہ بھی ایک ہی چیز کا نام ہے جی میں مائک ریلیز کر رہا ہوں دو تین منٹ میں آ, روم میں ہی رہوں گا اگر کوئی سوال ہو تو ٹائپ کر دیجیے گا اس کے بعد پھر ہم اجازت کریں گے